السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا الحمدللہ تو ویکینڈ پہ تو آپ کو کافی موقع ملا ہوگا انٹریکشن کا لوگوں کے ساتھ یا نہیں کہیں گئے کوئی آیا کوئی میل ملاقات کچھ بھی نہیں کوئی سوشلائزنگ نہیں کرتے آپ منع ہے اسلام میں یہ کہتی ہیں کہ یہ ویکینڈ پہ گھر گئی تھی ہاسٹل میں رہتی ہیں تو اپنی ایک دوست سے جا کر ملی اور انہوں نے کہا کہ میرے ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہے تو انہوں نے جو کچھ اس ہفتے پڑھا تھا ان سے ڈسکس کیا اور اس کا انہیں بہت فائدہ ہوا اور پھر اگلے ہفتے دوبارہ وہ بتائیں گی کہ ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرا گزرے گا نہیں گزرا ٹھیک ہے یہ تو جائز ہے نا یہ جائز نہیں کیسے گزرے گا جی آپ الحمد انہوں نے جا کر اپنے ہسبینڈ کو بتایا ہسبینڈ نے آگے نماز کے بعد جماعت میں جتنے لوگ شامل ہوئے تھے ان سب کے ساتھ آگے ڈسکس کیا الحمد سلام بالکل یعنی yani, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا نا کہ اگر درخت کی اوٹ سے بھی پھر دوبارہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے پھر سلام کر دیتے تھے تو انہوں نے اپنے گھر میں بھی اور یہاں بھی جو ان کے ساتھ اس کو لیگز کو ریوائو کیا اس سنت کو جی پیچھے سے کوئی اور اسٹوڈنٹ جی جو شخص اچھا نہ لگے اس کو کسرت سے سلام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کے لیے جو دل میں کوئی گرجز ہیں وہ دور ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا کوشش کریں کہ آواز اونچی جی اور بات مختصر ہو تاکہ وقت بہت قیمتی ہے اور جو بات آپ نے کہنی ہو نا کلاس میں ذرا ایک دفعہ پہلے دوہرا کے آیا کرے کہ آج میں اپنی یہ بات شیئر کروں گی اور اس انداز میں کروں گی تاکہ زیادہ افیکٹو ہو اسی وقت سے ہم اگر بہتر طور پہ کام کریں تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے right? رائٹ تو آپ کو ایک کام یہ دیا گیا تھا کہ قرآن و مجید کی لسننگ کیسے کریں گے طریقے سوچئے کب کہاں کیسے کسی نے کوئی طریقہ شروع کیا جی آپ جی ہاں یہ ایک دوسرے کو سنانے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے آپ کو بہت سارے سٹائل ملیں گے اور جو یاد کریں گے وہ ہر ایک اپنی تجوید بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کرتا رہے گا کیونکہ یاد کرنے سے پہلے اس کو پراپر پروناؤنس کرنا بھی آنا چاہیے جی آپ پیسو لسننگ ایکٹیو لسننگ دونوں طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سن رہے ہیں اور ایک یہ کہ آپ آرام سے لیٹ گئے ہیں آنکھیں بند کر کے اور ساتھ آپ تلاوت سن رہے ٹھیک ہے جی گاڑی میں لگانا شروع کر بالکل بالکل آن ہوگی تو ساتھ ہی لگ جائے گا اور باقی سب نے بھی سوچا طریقے اور عملی طور پر بھی کچھ کیا دیکھیے پیسو لسنگ کے علاوہ ایکٹیو لسنگ کا بھی طریقہ سوچیے چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ آپ سب کچھ ڈراپ ایوری تھنگ سیٹ ڈاؤن اور لائی ڈاؤن اور پوری طرح فوکس کر کے انجوائے کر کے کچھ نہ کچھ حصہ سنے رائٹ لکھ لیجیے اپنے پاس جی ایکٹیو لسنگ جب لائٹ جاتی ہے اس وقت یہ کرتی ہیں کیونکہ اس وقت اور کچھ نظر نہیں آتا تو فلی فوکسڈ ہوتے ہیں آپ رائٹ ٹھیک ہے امام بہکی کی کتاب شعب الایمان کس کس نے دیکھی آپ نے دیکھی کہاں سے دیکھی ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں تھی وہاں سے دیکھی ویری گڈ اور کس نے دیکھی لائبریری کون سی یہاں اوپر تھی وہاں ٹھیک ہے اور اس کا پہلا والیم میں یہاں لے آئی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کئی والیم کتنے والیم تھی نائن نائن ولیومس اب آپ دیکھیے یوں لگتا سارا دین ہی ایمان کا حصہ یعنی عمل جو بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کے مختلف تو صرف شکل دیکھیے اندر سے بھی تھوڑی سی پلٹی اندر تو نہیں میرا خیال ہے ہاتھ تو نہیں لیا زیارت تو نہیں کی ہوگی اندر سے بھی تھوڑی سی دیکھیے کسی وقت اوپر سے تو آپ کو دکھائی دیتی اور کون سا کوشچن تھا آپ بتائیے آپ کو کتنی محبت ہے ہاں ہوں تو بہت سی چیزیں عمل سے آتی ہیں نا پھر تو کتنا ضروری ہے کہ ایسی مثالیں آس پاس موجود ہوں یہی اصل میں کرنے کا کام تھا اور ہم سب کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مختلف جو سچویشن پیش آتی ہیں مثلاً یہاں سے آپ نکلتے ہیں ہو سکتے سکتے آپ کو گرمی لگ رہی ہو گھبراہٹ ہو رہی ہو اور یا تھکاوٹ ہو رہی ہو یا نیند آ رہی ہو یا یہاں سے آپ باہر نکلیں تو یکا یک کوئی آپ سے ابرپٹ قسم کا سوال پوچھ لے آگے جائیں تو کوئی آپ کی جگہ پر بیٹھا ہو اور گھر جائیں تو کھانا پکا ہوا نہ ہو تو یا پھر کوئی بہت اچھی چیز سامنے آ جائے کوئی چیز جس کا آپ کو انتظار تھا شدت سے وہ آپ کے سامنے موجود ہو تو یہ ساری سچویشن ایسی ہیں جس میں رک رک کر اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت میرے دل کی حالت کیا ہے اور اس وقت میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کتنا ہے کیسا ہے اب میں کیا کر رہی ہوں اور جب وہ سچویشن گزر جائے تو بھی ذرا سے لمحے کے لیے رک کے کہ میں نے اس موقع پر کیا ٹھیک بہیو کیا کیا میں نے جو سوچا وہ صحیح تھا جو میں نے ریئیکٹ کیا وہ صحیح تھا اور اگر آپ سمجھیں کہ میں نے غلطی کی تو فوری طور پر کیا کرنا شروع کر دیں توبہ استغفار کر کے واپس اپنے دل کو یعنی اپنے لیول کو اوپر لے جائیں اس کو نیچے نہ جانے دیں یعنی ایک کانسٹینٹ ایفرٹ ہوگی آپ کی تاکہ شیطان آپ کا تھک جائے جی بالکل بہت اچھی بات کہی انہوں نے بھی کہ ایمان کی ساٹھ یا ستر سے اوپر جتنی شاخیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جن کی تفصیلات کتابوں میں ہیں اور ہم اپنے سامنے بھی ایک چیک لسٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دراصل کیا ہے ریئل لائف سچویشنز ہوتی ہیں جن میں کبھی ایک چیز سامنے آ جاتی کبھی دوسری اگر اس وقت ہم اپنے آپ کو اس حکم کے مطابق تبدیل کر لیں یا اس کے مطابق ہم ایکٹ کریں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ جانے لگا تو سوچے کیوں جا رہا ہے یا کوئی غلط کام کر بیٹھی ہوں یا کوئی فرض میں کوتا کی ہے کیا کیا ہے مسلسل خود احتسابی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑے کیا یہ جو چیز ہم سوچ کے کرتے ہیں اس کا بہرحال فائدہ زیادہ ہے لیکن اس کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اس میں بھی وہ ایک خیر کے رستے پر تو ہے جو اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہے ورنہ فطرت جن کی مصق ہو جائے وہ جو خیر ڈالی ہوئی ہوتی ہے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کوالٹیز ایسے دی ہوتی ہیں جن کا بازوقط ہم نے خود بھی ڈسکور نہیں کیا ہوتا اور ہم ان کے مطابق چل رہے ہوتے یہ بھی فائدے کی چیز ہے لیکن جب ہم ڈسکور کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر اور زیادہ اس میں شکر گزاری کے ساتھ ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو مس کر ڈالتے ہیں ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کا فائدہ نہیں میں اگر نرم مزاج ہوں تو مجھے سخت بن کے دکھانا ہے اب یا میں ابھی تک صبر کر رہی تھی تو اب میں نے ایسا کرنا ہے تو وہ الٹے اس کے چل پڑتے ہیں جو چیز نقصان دہ ہو جاتی پھر چلیے ہم آگے تھوڑا سا بڑھے تاکہ